بسم اللہ الرحمن الرحیم ربط سورس وبہ سورت توبہ میں جہاد کا ذکر تھا یا نہیں فرمایا جہاد انہ اس سورت میں رحمائی فرمائی کہ جہاد کس لیے ہوتا ہے توحید کے لیے تو توحید کا جہان ہے اس میں آگے دراصل سورہ بکرا دمال مضامین قرآن پر, پر مشتمل ہے باقی صورتیں بکرا کے اطمالی مضامین کی تفصیل ہیں کہ یہ آپ کے ذہن میں آ چکا ہے نا پہلے آل عمران سے توبہ تک سورہ بکرا کے سب مضامین کی تفصیل آ گئی اور ساتھ ہی دعوت توحید دلائل کے ساتھ مدلل ڈلل ہو گیا مشرقین کا ایک شب و بات رہ گیا کہ ہم اپنے بابو کو صرف شفیع غالب سنتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اپنے بابو کو جو پکارتے ہیں نا اس نیت سے پکارتے ہیں کہ اللہ ہماری پکار نہیں سنتا ہو تو کیوں پہ آئے یہ ہماری پکار سن لیتے ہیں پھر یہ کام کرا دیتے ہیں شفیق من اللہ سے کام کرا دیتے ہیں اور شفیع غالب ہیں یعنی خدا کے اتنے پیارے ہیں کہ زبردستی کام کرا دیتے ہیں کیا ہمارے علاقے میں ایک آدمی پیر صاحب کے پاس گیا کہ حضرت مجھے بچہ چاہیے میرا بیٹا نہیں پیر صاحب نے نگاہ کی لوہ محفوظ پہ تو کہنے لگے بھی لوہ محفوظ میں تیرا بیٹا نہیں ہے انہوں نے کہا حضرت جو آپ کا کوٹا ہے آپ اپنے کوٹے سے دیں مطلب ہے ان کا عقیدہ یہ ہے جیسے حج کے کوٹے ہوتے نا وزیروں کو دیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پیروں کو کوٹے دیتا ہے کہ تو لوگوں کو سو بیٹا دے سکتا ہے سنا کتنی بیٹا سو بیٹا دے سکتا ہے تیرا کوٹا ہے تو آپ اپنے کوٹے سے دیں وہ سمجھ رہے ہو یہ ٹھیک ہے خدا نے ان کو یہ ہے شخل کا معنی سمجھے سورہ یونس میں اس کی نفی کی گئی دوسرا رات سورہ توبہ کے آخر میں یہ توحید تھی یا نہیں دعوی ہے تو سورہ یونس میں اس پر کیا قائم ہے دلائل قائم ہے آپ خلاصہ سنیے سورہ کا دعو ہے نفی شفاعت قہریہ اور یہ دعویٰ صورت میں تین جگہ مذکور ہے پہلا اجمالا ما من شفیئن الا من بعد اذن دوسرا زمن یکونونا ہاولا شفاؤنا انداللہ تیسرا تفسیرا بالکل آخر میایو الناس اس دعویٰ کی اس بات پر 10 رہ لکلیا ایک دلیل وحی علاوازی حسن موقع زجرات بشارات تفیر فراشی کے مذکور ہیں اس تنبیہ کو یاد کریں آخر میں ہے مت کی صورتوں میں عموماً مذابین اربا کی تفصیل ہوتی ہے توحید، رسالہ، صداقت قرآن اور بھئی احکام جتنی نازل ہوئے نا کہاں نازل ہوئے مدین پاک میں سمجھے؟ زکوٰۃ بھی ادھر آئی روزہ بھی ادھر آیا حج بھی ادھر آیا اشر بھی ڈر آیا وہاں صرف نماز تھی سمجھے نا توحید اسالح, صداقت قرآن اور قیامت. اس بارے ہوں گی. کے شبہات ہوں گے ان کو دور کیا جائے گا نماز بہار وہاں نازل ہوئی تھی باقی کام تھا ہوں گے اوبہ رب یہ کیا ہے کہ اللہ عالم و مراد ہی کا حقیم یہ تمہید مع تر تمہید تو ہے ابتدا قرآن ہے اور ترغیب کس چیز کی ہے ترغیب قرآن تمہید مرغیب ترغیب ترغیب قرآن یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ کتاب کی صفت اگر حکیم آئے تو کس کی طرح اشارہ ہوتا ہے دلائل اکلیا اور مبین آئے تو اشارہ ہوتا ہے دلائل نکلیا کی طرح یہ پہلے پڑھا ہے یا آپ بتا رہا ہوں کتاب کی صفت کیا ہے حکیم یہاں کون سی صفت ہے تو کس کی طرف اشارہ ہے بھی درا لکلی آئے گا اور کتاب کی صفت مبین آئے جیسے آج صورت یوسف میں آئے گا تو پھر اشارہ کس طرف ہے درائ لکلیا کی طرف حکیم کے نہیں چلی کوئی اشارہ ہے درا لکلیہ کی طرف قان اب سے بان یہ زج ہے بھائی مشرقین جو تھے نا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی بشر نہیں ہوتا نبی تو حضور کہہ دے تو یہ چیز ان کے لیے باعث تعجب تھی کہ نبی بشر کیوں ہے وہی بات ہے کیا ہے واسطے لوگوں کے باعث تعجب یہاں آ جب کمن کیا لکھنا ہے باعث تعجب یہ چیز کہ وہی کی ہم نے طرف ایک مارگ کے ان میں سے کیا ہے واسطے لوگوں کے باعث تعجب یہ چیز کہ وہی کی ہم نے طرف ایک مارگ کے ان میں سے کیا کمن کہ بشریہ تو نبی لکھن یہ چیز ان کے لیے باعث ہے کہ بشہ کیوں ہے نبی ان یہ بیان ہے کہ قوم سی وہی ہم نے کی بیان واحد بھی ہے اور فریضہ رسول بھی ہے فریضہ رسول نمبر ایک یہ کہ ڈرا لوگوں کو وہ بشیر کیا ہے جی فریض نمبر دو اللہ دینا آ منو کریچے لکھو مبشق کیا ہے مبشر مومن کا ہے ان لہم کا دموں سے ہے مبشر بے اور خوشخبری دے تو مومنوں کو اس بات کی کہ بے شک ان کے لیے مرتبہ ہے سچا یہاں قدم کا من کر لکھنا ہے مرتبہ سچا ان کے رب کے ہاں کہاں کا لل کا فرون شکوا کہ جادوگر ہے سری رب ان دلیل اکلی نمبر کو بے شک پروردگار تمہارا اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو چھ دنوں کے مقدار میں خالاک نیچلے کو بیان قدرت چھ دن کی تاخیر گزر چکی ہے نا یا چھ دن یا چھ ہزار واہ العرش پھر جلوہ افروز ہوئے اللہ تعالی اپنے پہ جو دبیر اور یہ بیان قدرت کے بعد بیان حکمت تدبیر کرتے ہیں سب کاموں کی بامن شکی یہ بیان عظمت بھی لکھو بیانِ عظمت اور دعوت صورت ہے اجمال دعوت صورت اجمالی طور نہیں تھی شفیع مگر بعد اجازت اس کے وہ شفیع غالب کہتے تھے ضال اللہ سمرائے دلی یہی اللہ ہے رب تمہارا پس عبادت کرو اس کی کیا پس نہیں سمجھتے تو علاح جو کم جمیا یہ بیان باس ہے تو بیان باس ہے طرف اللہ کے ہے لوٹنا تمہارا سب کا تو کتنی بیان آ جی بیان قدرت بیان حکمت بیان عظمت بیا نے باس اس کی طرف لوٹنا ہے تمہارا سب کا واضح اللہ کا سچا ہے انہوں یبد اور دلیل باس جب دعویٰ ہے کہ قیامت کو اٹھنا ہے تو اس کی دلیل پہلے کس نے پیدا کیا بھائی جس آدمی نے ہوائی جہاز کو پہلے بنایا تھا دوبارہ اس کے لیے بنانا آسان ہے مشکل وہ خبیص کیا کہتے تھے کہ پہلے تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا دوبارہ اٹھانا کیا ہے وہ الٹا کہتے تھے حالانکہ جو ذات پہلے پیدا کرے دوبارہ اٹھانا آسان ہے اس کے لیے دلیل باس بے شک وہ ابتدا کرتا ہے پیدائش کی پھر لوٹائے گا اس کو لیا جزیا حکمت عباس اللہ کیوں اٹھائے گا مجازات کے لیے اس کے لیے جی ہمیں بدرے ملے گے نا امال کے لیا جزا حکمت عباس تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو جی ایمان لائے عمل کی اچھے ساتھ انساف و اللہ دینا کافر یہ بھی مجازات ہے اور جو کافر ہیں ان کے لیے مشروب ہوگا کھولتے پانی سے اور ہزار دردناک بس ببو سے کولبی جالشم سیا دلیل اکلی نمبر دو لکھو وہی وہ بات ہے جس نے بنایا سورج کو چمکتا ہوا سورج کی روشنی تیز ہے اور بنایا چاند کو چاندنا چاند کی روشنی جو ہے تیزی نہیں کیونکہ اس کی نور جو ہے مستفاض ہے کیسے سورج سے وقر رہو اور مقرر کی ہر ایک کی منزلیں اوپر لکھ لو منزلیں کتنے ہیں سورج کی منزلیں ہیں تین سو پینسٹھ یہ جو مہینے ہیں انگریزی جنوری فروری مارچ وغیرہ ان کے دن کتنی بنتے ہیں تین سو پینسٹھ دن بنتے ہیں تو سورج جو ہے نا یہ روزانہ علیحدہ علیحدہ نقطے سے ابھرتا ہے سورج کا روزانہ ابھرنے کا نکتا کیا ہے علیحدہ ہے تو کتنے نقطے ہیں اس کے تین سو پینسٹھ نکتے ہیں اور اتنی منزل ہیں اور اور چاند کی منزلیں اٹھائیس ہیں کتنے ہیں جی اٹھائیس منزلیں ہیں پھر اس کے دن کبھی تیس بن جاتے ہیں مہینے کے کبھی کا ہوتے ہیں انتیس ہوتے ہیں منزلیں اٹھائیس طے کرتا ہے یہ لکھ لیا ہے اور مقرر کی ہارے کی منزلیں تاکہ جانو تم اد سالوں کے اور چھوٹا موٹا حساب یہ کن کے ذریعے جانتے ہو سورج اور چاند کے ذریعے نہیں پیدا کیا اللہ نے ان چیزوں کو مگر با پیدا. حق کا منف با کھول کھول کے بیان کرتے ہیں دلائل کو ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں ان نف اختلاف لائل یہ تطیمہ تتم ہے دلائل کا بے شک اختلاف راتوں جنوں کے اندر اور جو پیدا کیا اللہ نے آسمانوں میں زمینوں میں البتہ ایسے ہیں ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں گناہ سے بچتے ہیں شرک سے بچتے ہیں ان الدین اللہ ارجونا تخلیق بے شک جو لوگ نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی اور پسند کر لیا انہوں نے دنیاوی زندگی کو اور مطمئن ہو گئے ساتھ اس کے بس کہتے ہیں بس دنیا ہی دنیا ہے بعد بے وقوف تو ایسے کہتے ہیں وہ قیامت مچیاں نہیں آنی جو مر گئے ہیں کیا انہوں نے تمہیں کہا ہے کہ ہم اٹھے ہیں سوال جواب ہوا ہے ایسے بے وقوف ہیں اور جو کہ ہماری ایتوں سے ہاتھ الا ان کا انجام یہی لوگ ہیں ٹھکانا ان کا نار ہے بس ہے بابو کے کشم کر رہے ہیں آپ دیکھو کفار کے انجام کے بعد مومنین کے لیے دشارت ہے انیلا بشارت بے شک جو لوگ ایمان لائے امال بھی اچھے عقائد بھی درست امال بھی درست یا دین رب پہنچائے گا ان کو رب ان کا بس بب ایمان اپنے کے لام ہوں بے ایمان اِن کے پاس غلط ہو گئے لم بابا اپنے ٹھکانے تک بحث موم کا ٹھکانا کیا ہے جی کیا ہو بومنی کا ٹھکانا ہاں بتایا کرو کہاں پہنچا ہے گاؤں کار آپ اپنے ٹھکانے بحث تک جاری ہوں گی نیچے ان کے لہریں اور باغ نیمتوں کے اندر ہوں گے وہاں تین باتیں ہوں گی ان کی جائے بات کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گی صبح نقل آپس میں ملیں گے تو کہیں گے گڈ مارننگ وہ ایسا کہیں گے کیا کہیں گے السلام علیکم و رحمت اللہ سمجھے جی اور جب مجلس ختم ہوگی ان کی تو کیا کہیں گے رب العالمين. دیکھو جی باتیں ان کی بہشت کے اندر یہ ہوگی سبحان اللہ یہ کس وقت ہوگا اجے باغ کے معائنہ اور تحفہ ان کا آپس میں سلام ہوگا اور آخری بات ان کی مجلس اختتا یہ ہوگی الحمد للہ غلام اللہ سے زجر ہے یہ جی زجر ہے اس زجر سے پہلے آپ سمجھو بعد بے وقوف ہوتے ہیں تنگ آ کے کوئی دنیاوی مسئلہ ہوا نا تنگ آ بیوی کے سامنے بچوں کے سامنے کہتے ہیں کہ بس میری زندگی اب اچھی نہیں میں مر جاؤں اچھا ہے خدا مجھ کو مار دے مار دے وہ کہتے ہیں یا نہیں بیوی بچوں سے تنگ ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ مجھ کو مار دے یا ان کو مار دے سمجھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے نہ کیا سمجھے کیوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے تم اولاد مانگتے ہو رزق مانگتے ہو علم مانگتے ہو اللہ دے دیتے ہیں نا ان کی حکمت میں ہوتا ہے تو جلد بھی دے دیتے ہیں دیر سے بھی دیتے ہیں اور یہ جو تم بکواس کر رہے ہو کہ ہم مر جائیں یا ہمارے پرذاب آ جائے ایسے نہ کیا تھا سمجھے اگر اللہ تعالیٰ یہ بھی جلدی دے دے تو ان کو کیا پتا کبھی اللہ تعالیٰ کا غصہ آ تمہارا خاتمہ نہیں ہو جائے گا اس لیے ایسے نہ کیا سن. جتنی بھی تنگ ہو برائی نہ مانگی کرو اللہ تعالیٰ سے سمجھے کہ اب غور فرمائی ہو اور اگر جلدی کرے اللہ تعالیٰ واسطے لو ڈوبے کے اس کو شار کو یہاں عبارت معذر سے اللہ جی داو ہو وہ شر جس کا مانگ رہے ہیں دعا مانگ رہے ہیں اور جلدی کر رہے ہیں کہ ابھی میں مر جاؤں استجالہم سے, اس سے, اس سے جال سے پہلے کاف تشبیح کا معذور پائے کا اس ہے شر کے بعد اللہ بھی دس شر کی یہ دعا مانگ رہے ہیں اور جلدی کر رہے ہیں یہ شر مل جائے مسل جلدی مانگنے ان کے کس کو خیر کو خیر کو جلدی مانگتے ہیں وہ بھی مل جاتی ہے تو شر بھی جلدی مل جائے تو ان کا خاتمہ ہوگا ہی نہیں تباہ ہو گیا پورا کیا جائے گا ان کی طرف ان کا میاں سمجھے ان کی عماری ختم ہو جائے گی نازر اللہ علی خان امہال مجرمین لیکن ہم ایسے نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ خدا ہمیں مار دے تباہ ہو جائے لیکن ہم مو دیتے ہیں پر چھوڑتے ہیں ان لوگوں کو جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی ان کی سرکشی کے اندر حیران پیتے ہیں وسل انسان ضرور شکوا شکوا جی اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو پکارتا ہے ہم کو مزتا جی آنے لے ہی لے جم پہ جات مجرور کیسے متعلق ہے موستاجیان. اپنے پہلو پہ لیٹنے والا ہوتا ہے پھر بھی مجھے پکارتا ہے کہ اے اللہ اس مصیبت سے مجھ کو کیا دو نجات دو بیماری میری دور ہو جائے میں مسجد کے اندر اللہ اللہ کرتا رہوں گا پکارتا ہے ہم کو لیٹنے والا اپنے پہلو پہ یا بیٹھنے والا ہوتا ہے یا کھڑا ہونے والا پھر جب دور کر دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف تو پھر مسجد میں آتا ہے یا سینما کی طرف چلا جاتا ہے مصیبت کے بعد خدا یاد لیکن جب تکلیف دور ہوئی پھر اکڑتا پھرتا ہے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ہمیں اس میں پکارہ نہیں تھا مرا گزرتا ہے ایک کان نہ سرم ہے کان نہ ہو محقفا منل گویا کہ ن پکارا تھا ہم کو طرف تکلیف دے کہ پہنچی تھی اس کو بھائی یہی حال ہے آج کا لوگ ہو نہیں تکلیف میں خدا یاد آتا ہے آسانی میں بھول جاتا ہے یہ لوگ آتے ہیں ووٹ لینے کے لیے تم سے خدا کا نام لیتے ہیں کہتے ہیں کہ اسلامی شریعت چلیں قرآن کے ختم پکاتے ہیں موضوع سے لیکن اس وعدے پہ رہتے ہیں جب حکومت مل جاتی ہے وہی ٹھیک جدی بن جاتے ہیں کغال کا سبب غفلت یہ غافل کیوں ہیں اس لیے کہ ان کے لیے یہ برے اعبال مزین کر دیے گئے ہیں اچھے لگتے ہیں اسی طرح مزین کیے گئے واسطے مسرفین کے حادث سے بڑھنے والے لوگ وہ اعمال کر رہے ہیں بالاکت قرور تفریح دنیا میں ان کو چاہیے کہ پہلے لوگوں کے عذاب سے عبرت حاصل کریں پہلے لوگوں کے عذاب سنیں دیکھ کے عبرت حاصل کریں اور اربت حالات یا ہم نے جماعتوں کو تم سے پہلے لمبا ظالم جب کے انہوں نے ظلم کیا سبب حالات اور آئے تھے ان کے پاس رسول ان کے دلائل واضح لے کے وہ ماں کانو اور نہ تھے تھا ایمان لائے جب ایمان نہ لایا تو ہلاک ہو گئے کزال کا نجل کومل مجرمین سنت اللہ اسی طرح سزا دیتے ہیں مجرم لوگوں کو سما جالنا تم خلائف پھر کیا ہم نے یہ زجر ہے کیا ہم نے تم کو جانشین زمین کے اندر ان کے بات آ کے دیکھ کے کیسے عمل کرتے ہو تم تو تم بھی سمجھو وائے شکوا شکوا یہ ہے جیسے آج کل کے خبیص لوگ کہتے ہیں نا یا قرآن پڑھو نہیں یا قرآن سے جہادی ہے تم کو کیا کر دو نکال دو تحریک ہے یہ ان خبیصوں کی کہ جہازی حسین نکال دو ایسے ابو جہل کی پارٹی کہتی تھی حضور کو یا تو قرآن اور لاؤ کیا بالکل جدید قرآن لاؤ یا اس قرآن سے توحید آیات ختم کرو ترمیم کرو قرآن کی حضرت نے فرمایا اور قرآن لانا تو بالکل ہی بحال ہے لیکن مجھ سے ترمیم کی امید بھی نہ رکھو یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا دونوں چیزیں محال ہیں سمجھی بات دیکھو شکوہ اور جب پڑھائی جاتے ہے ان کے اوپر ہماری واضح، کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی کافر اے تے بے قرآن خیر ہاضا یا تو پورا قرآن لے سوائے اس کے او بدل ہو یا ترمین کا رسکی بدلو کا کیا منع تبدیلی کو ترمین شخوا نمبر جواب ہے نمبر ترمیم بھی محال ہے مجھ سے آپ فرما دیجئے نہیں واسطے میری ہے کہ ترمیم کرو اس کو اپنی طرف سے انتہا بھی ہو خرید نہیں جتنے کرتا مگر اس چیز کی جو میری طرف وہی کی جا رہی ہے اناو انجام میں اندیشہ کرتا ہوں اگر بے فرمانی کروں رب کی عذاب دن بڑے کا اندیشہ کرتا ہوں یہ عذاب کس کا مقول ہے بتائیے ہوگا یا خواب ہوگا ہاں فل شاء اللہ جواب شکوہ نمبر دو. دوسرا جواب اس بات کا یہ ہے کہ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ قرآن شاید میں خود بناتا ہوں وہ جو کہتے تھے ترمیم کرو تو ان کے خیال لکھا تھا کہ قرآن خود بناتا ہے میں قرآن خود ہی بناتا میں چالیس سال کا عرصہ تمہارے اندر رہا تھا دیکھو بیس سال سے لے کے چالیس سال تک یہ درمیان والے بیس سال انسان کی کامل جوانی کے ہوتے نہیں دماغ بھی کامل جوانی بھی کامل یہ بتاؤ کہ اس عرصے کے اندر میں نے ایک لفظ بھی بنایا قرآن کا جب اس عرصے میں نہیں بنایا تو معلوم ہوا ہے اللہ کی طرف سے یہ چیز جی. یہ جواب اشفا نمبر دو آپ فرما دیجئے اگر چہتا اللہ تعالی تو نہ پڑھتا میں اس قرآن کو تما دوں گا بلا ادرا اور نہ جتلاتا اللہ تم کو ادرا کا پہل کون ہے اللہ بھی لکھ لو اللہ اور نہ جیتلا تو اللہ تم کو ساتھ اس کے پستا کہ کھ رہا ہوں میں تمہارے اندر زندگی کا بڑا حصہ وہ چالیس سال زندگی کا بڑا حصہ اس سے پہلے کیا پس نہیں سمجھتے تم اس وقت تو میں نے قرآن نہیں سنایا آپ بناتا دناتا کامن اللہ مجر ہے زجر لکھو جی اب تم ہی سوچو کہ بڑا ظالم کون ہے بڑا ظالم کون ہے مفتری کون ہے مقزب کون ہے تم میرے مطالعہ مختری کہتے ہو میں مختری نہیں ہوں تم کیا ہو مقزب ہو لہذا بڑا ظالم کون ہوا مقزب ہوا دیکھو بس کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو باندھے ہے اوپر اللہ کے جور کو یہ کون ہے مختری تو مجھے مفتری بنانا چاہتے ہو میں نہیں مختری یا جٹلا کا ہے اس کی ہے کو یہ کون ہے تم ہو یقینا ان لا یقین مور پختہ بات ہے کہ مجرم نہیں کامیاب ہو سکتے بایا بدون من دون ذکر دعوی دوسری بار کتنی دفعہ ذکر دعوی تھا اور پتا کتنی دفعہ تین دفعہ دوسری بار ہے ذکر دعویٰ دوسری بار اور دلیل عقلی نمبر تین اور کوجتے ہیں عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کی ان بابود جو نہ نقصانوں کو دے سکتے ہیں نہ لبا بنون یہ شکوہ ہے اور پوچھا جائے تو کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں نزدیک اللہ کے یہ خدا سے کیا کرا دیتے ہیں کام کرا دیتے ہیں خدا کیا ان کا کوٹا ہے نبد اللہ جواب شکوا اللہ نے فرمایا یہ بتاؤ کائنات کے ہر ذرے کو میں جانتا ہوں بھائی اللہ عالم الغائب ہے نہیں تو کائنات کے ہر ہر ذرے کو جانتے ہیں اگر اللہ نے ان کو شقی بنایا ہوتا تو پرور دگار فرماتے میرے علم میں ہوتے ہیں نا یہ میرے شقی ہیں لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرے علم میں نہیں کیا تم مجھے سبق سکھاتے ہو مجھے پڑھاتے ہو اشتہرے سے بھی ہیں یہ مطلب ہے جواب فتبہ آپ فرما دیجیے کیا بتلاتے ہو تم اللہ کو اس چیز کے متعلق جو نہیں جانتا آسمان میں نہ زمین میں پاک ہے وہ بلند ہے اسے کے شریک کہہ خدا تو نہیں جانتا یہ میرے شریک ہے وما بمبا کال اللہ عمت واحدہ اظہل شبو ازالہ ہے صبح پھر انہوں نے کہا اے محمد یہ بات تو پرانی چلی آ رہی ہے تو نے جو مذہب نکالا ہے نا تیرا مذہب لیا ہے محمد تیرا مذہب کیا ہے اور یہ ہم جس مذہب پہ چلے آ رہے ہیں تو پرانا ہے باپ دادا کر دادا ہزاروں سال سے وہ بھی تو آخر شفیع مانتے تھے ہم بھی شفیع مانتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمائن کا مذہب قدیم نہیں ہے قدیم مذہب کیا ہے تو پہلے پڑھ چکے ہو نا کہ سب لوگ ایک مذہب پہ تھے آدم سے لے کے نو دس. دس ایک مذہب پہ تھے بعد میں اختلاف ہوا دیکھو جی اضالا شب اور نہ تھے لوگ مگر جماعت ایک اس کے بعد اختلاف کیا ہونے قالمتن نے وہی اضالا شبھ آ رہا ہے اچھا جی چلو جی ہم ہاں جی صحیح ہمارا مذہب میاں ہے بدکار ہیں مشرق ہیں تو عذاب آ جائے کیا کہنے لگے ہمارے پر کیا آ عذاب آ جائے تو اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے کہ پورا عذاب کب دیں گے قیامت مطلب دنیا میں جب دیں گے وہ بھی لکھا ہوا ہے مجھے اس کا پتا نہیں لاہ محفوظ میرے سامنے تھوڑی ہے بولا بولا کالے میں تم سابق ربا اگر نہ ہوتی وہ بات جو سب کد کر چکی ہے تیرے رب کی طرف سے کہ پورا عذاب ان کو کب ملے گا میں. پھر مکے والوں کو تو عذاب دینے ہی نہیں تھا رنگ کی وجہ سے البتہ کتی فیصلہ کیا جاتا درمیان ان کے اس عذاب کے بارے میں جسم اختلاف کاروائی واقعی ہو جاتا اسی وقت وہ یہ پور میں نے عرض کیا تھا اس میں زیادہ تر کفار کے شکوے ہیں توحید رسالت قرآن کے بارے میں آپ کی شکوا ہے کوئی پرانا شکوا پرانی چال بیٹھوں گی وہ کہتے کہ فرمائشی موزہ لاؤ کیا جو ہم کہیں کہ مکے کے پہاڑ سونا بن جائیں یہاں چشیو بھر جائیں باغات ہوں تیرے آسمان پہ چٹ جا کتاب لیا ایسے فرمائشی موجے پہلے پڑھا ہے نا یقون شکوا کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا جاتا اس کے اوپر فرمائشی سے جواب ہی شکوا آپ فرما کہ فرمائشی موجے میرے اختیار میں نہیں اس میں کیا دکھاتے ہیں انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں شہید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 جمالی ویا کل منی لقد نل قمر من ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید ڈاٹ کام